وقذف في الرعب وأيدي يا أولي اسی نے اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے نکال کر ان کے پہلے حشر یعنی پہلی جلا کی جگہ پہنچا دیا مسلمانوں تم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ مدینہ سے نکل جائیں گے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے پس اللہ کا عذاب ان پر ایسی جگہ سے آیا جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا چنانچہ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں خراب کرنے لگے بس اے آنکھوں والی تم لوگ عبرت حاصل کرو آیت میں مذکور اہل کتاب کافروں سے مراد بنی نذیر ہیں جو ہارون علیہ السلام کی اولاد سے تھے اور رومانیوں کے ظلم سے تنگ آ کر مدینہ چلے آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاست کا انتظار کرتے تھے جب آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ سے دشمنی کرنے لگے اور نوبت جا رسید کہ آپ نے انہیں مدینہ سے جلاوطن کر دیا جسے اس آیت میں اول حشر سے تعبیر کیا گیا ہے ابن العربی نے لکھا ہے کہ ان کا پہلا حشر مدینہ سے خیبر کی طرف جلاوطن ہونا تھا اور دوسرا حشر خیبر سے شام کی طرف ان کی جلاوطنی تھی اور آخری حشر قیامت کے دن ہوگا کہا جاتا ہے کہ سرزمین شام ہی میدان محشر بنے گی اکرما کا قول ہے کہ جسے قیامت کے دن سرزمین شام کے میدان محشر بننے میں شبہ ہو وہ اس آیت کو پڑھے بنی نظیر کے قلعے بڑے مضبوط تھے اور وہ اپنی حفاظت کے لیے ہر طرح کا ساز و سامان بھی رکھتے تھے اس لیے صحابہ اکرام کے شان و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ وہ اپنے محلات اور قصور چھوڑ کر چلے جانے پر مجبور ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ انہوں نے اپنی جلاوطنی قبول کر لی اور صدیوں سے جمے جمائے گھروں اور مال و دولت کو چھوڑ کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے نکل گئے یوقر بے عید و عیدین علیہ کی تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ جب انہیں اپنی جلاوطنی کا یقین ہو گیا تو سوچا کہ اب ان گھروں پر مسلمان قابض ہو جائیں گے اس لیے انہوں نے شدت حسد میں آ کر ان گھروں کو اندر سے خراب کرنا شروع کر دیا اور مسلمان انہیں مزید تکلیف پہنچانے کے لیے ان گھروں کو باہر سے خراب کرنے لگے اور ان کے کھجور کے درختوں کو کاٹنے لگے ظہری ابن زید اور بن زبیر کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس طلب پر راضی ہو گئے کہ وہ اپنے اونٹوں پر جتنا سامان لاد کر لے جا سکیں لے جائیں تو اپنے گھروں سے لکڑیوں اور کھمبوں کو نکال کر اپنے اونٹوں پر لادنے لگے اور جو حصہ باقی بچا اسے مسلمانوں نے خراب کر دیا آیت کے آخر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو اس واقعے سے عبرت حاصل کرنے کی نصیحت کی ہے کہ زمین میں فساد پھیلانے والوں پر کس طرح اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور اللہ کے وعد نصرت و تائید اور اپنے دشمنوں کے لیے انجام بد کی وعید دونوں میں کتنی صداقت ہوتی ہے